نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن تمہارے درمیان موت کو ہم نے مقدر کیا ہے اور کوئی ہم سے سبقت نہیں لے گیا ہے آئندہ تین آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے باس موت کی حقیقت کو ہی ایک دوسرے پیرائے میں باور کرایا ہے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے موت کو حتمی قرار دیا ہے جو اس بات کی خبر دیتی ہے کہ تم ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہو اور یہ کہ تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے تھے اور نہ یہ بات صحیح ہے کہ تم مر کر مٹی میں مل جاؤ گے اور دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے بلکہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کا تم سے حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس بات سے آجز نہیں ہے کہ وہ تمہیں ہلاک کر کے تمہارے جیسے دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لے آئے اور تمہیں دوسری شکلوں اور صورتوں میں پیدا کرے حسن کہتے ہیں کہ وہ تمہیں بندروں اور سوروں کی شکل میں پیدا کرے تو جو ذات ان سب باتوں پر قادر ہے وہ آخرت میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنے سے کیسے عاجز و درماندہ رہے گی اور اے اہل قریش تم اپنی پہلی تخلیق کو کیوں بھول جایا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے منی کے ایک قطرے کو رحم مادر میں پہنچایا پھر اسے منجمد خون بنایا پھر اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا اور پھر ایک مکمل انسان بنا کر رحم مادر سے باہر نکالا تو تم اپنی تخلیق ثانی کو تخلیق اول پر قیاس کیوں نہیں کرتی کیوں تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جو قادر مطلق ذات تمہیں پہلی بار ایک حقیر قطرے سے پیدا کرنے پر قادر تھی وہ تمہیں دوبارہ بآسانی با پیدا کرے گی اس میں حیرت و استعجاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے